بے شک کافر ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ وہی مسی مریم کا بیٹا ہے اور مسیح نے تو یہ کہا تھا ابن بن اسرائیل اللہ کی بندک کرو جو میرا رب اور تمہارا رب بے شک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹکانہ دوزخ ہے اور ظلموحے کا کوئی مددگار نہ ہو